اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه <تصفح> يا ایوہ الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وَإِذاَا قُذَةِ الص الصلااتُ فَنتَشوا فيِي الأررضِ بَبضَهُ منِن فَضلِ الله وَْكُرُ الله قَثير الل عََّكمُ تُفْحرُون وَإذاار أَ تجارَةًا أَ لهوَنٍ فضض إلَهاَا وَتَرك قَ قائما قُلمائِندَ اللهَّ خَيْرٌ منِن الهْبِبَ منِن التجار خیرقین اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جمعات المبارک کے دن کو ہفتے کے تمام تر دنوں میں افضل ترین دن بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں تو باقی امتوں باقی قوموں کے نسبت بعد میں آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوں گے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا تھا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا یہودی ہفتے کے دن کو اختیار کر گئے اور عیسائی اتوار کو اور لوگ ان دنوں کے معاملے میں سارے کے سارے ہمارے پیچھے آنے والے ہیں ہمارے تابع ہیں ہمارا دن یعنی جمعہ کا دن یہ پہلے ہے اس کے بعد یہودیوں کا ہفتہ اور پھر عیسائیوں کی اتوار تو ان کے یہود و نصارا کے اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر و یومن تالا اطفی ہی شمس یوم الجم جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں جمعہ کا دن سب سے بہترین اعلی اور افضل دن ہے فی ہی آدم و فی ہی ادخیر الجناح وفی ہی اخری جا منہا جمعے کے دن ہی آدم کو پیدا کیا گیا اور جمعے کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور جمعے کے دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا ولاک کو مساط اللہ فی یوم جمع اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی یہ صحیح ہے ان بخاری مسلم کی روایت ہے یعنی یہ جمعے کی حیثیت اور اہمیت ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اسے تمام تر دنوں سے احلا افضل اور بہترین قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکو مسلم کا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے یہ جمعے کے دن کے اندر اندر دعا کی قبولیت کی بڑی اہم ترین گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی آدمی کچھ بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے یہ گھڑی کس وقت شروع ہوتی ہے کس وقت ختم ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی پکی بات معلوم نہیں صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک اس دوران دوران کسی لمحے وہ گھڑی آتی ہے اور سنن نبی داعود میں حدیث آتی ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس دوران یہ گھڑی ہے بہرحال جیسے للا القدر ہے اللہ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے کہ خیر من الف شاہر ایک ہزار مہینے سے وہ بہتر ہے لیکن وہ ہے کون سی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہاں یہ پتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی جو تاک آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے تو ایسے ہی یہ بھی گھڑی بڑی اہمیت والی ہے کہ اس میں کی گئی کوئی بھی دعا ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے اس کو رد نہیں کرتا لیکن اس گھڑی کا تعین نہیں کیا گیا اصل میں جو اس طرح کے معاملات ہیں علم میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کرے اب اگر معلوم ہو کہ رمضان کی فلاں تاریخ فلاں رات وہ لہلا القدر ہے لوگ صرف اسی رات کو جاگیں گے عبادت کریں گے اور باقی سو کے گزاریں گے اکثر لوگ لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے لہذا ہر بندہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات کو یہی سمجھ کے گزارتا ہے شاید یہی لہلا تو قدر ہو ایسے ہی جو یہ گھڑی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی واضح بات متعین نہیں کی گئی تاکہ جو بھی بندہ اس گھڑی کو تلاش کرنا چاہے وہ جمعہ کا سارا دن اللہ تعالی سے دعائیں مانگتا رہے زیادہ سے زیادہ کثرت دعا مانگے اور جس وقت بھی وہ گھڑی آئے تو یہ دعا کے اندر مشغول و مصروف ہو بہرحال اس جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی موجود ہے جو کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے ایسے ہی جمعے کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور اس میں نماز جمعہ کا ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض اور لازم قرار دیا ہے اور صرف نماز جمعہ ہی نہیں بلکہ خطبہ جمعہ کو بھی اللہ رب العالمین نے لازمی اور ضروری قرار دیا فرمایا ادانودی علی سلا ادانودی علی سلا یوم جمعہ فصر اللہ جب نماز کے لیے جمعہ کے دن بلایا جائے آزان دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ آ جاؤ اور تجارت خرید و فروخت کاروبار کام کاج چھوڑ دو ترک کر دو ذاتی خیر اللہ انکم تم تالامون اگر تم کوئی سمجھدار ہو جاننے بوجھنے والے ہو تو یہ کام تمہارے لیے بڑا بہتر ہے فائدہ کودیت اسولا تو فن تشرو فل اور من فضل اللہ جب نماز ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو اور اس دوران بھی اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو اسی طرح سر نبی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں الجم حق واجب ان آلاکلی مسلم جمعہ ہر مسلمان آدمی پر فرض ہے واجب ہے فی جماعت ان کے جمعہ اکٹھا مل کر ادا کیا جائے با جماعت ادا کیا جائے خ کوئی آدمی غلام ہے آزاد ہے وہ ج پڑھنے کے لیے آئے بیمار ہے تندرست ہے جمعے کے لیے آئے عورت ہے مرد ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے بچہ ہے یا جوان ہے وہ جمعے کے لیے آئے لیکن یہ جو چار افراد ہیں عورت بچہ مریض اور غلام ان پر جمع فرض نہیں ہے با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا ان چار افراد کے لیے فرض اور لازم نہیں ہے لیکن اگر ان کے اندر اس کے ہو طاقت ہو تو یہ بھی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچیں آج کل کچھ لوگ عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کرنے سے روکتے ہیں نماز عید مسجد میں عیدگاہ میں جا کر ادا کرنے سے منع کرتے روکتے ہیں بڑا عجیب ذہن اور عجیب نظریہ ہے کہ عورتیں بازار میں جا سکتی ہیں مارکیٹ میں عورتیں پہنچیں گی خرید و فروخت کریں گی پارکوں میں گھومنے کے لیے عورتوں کو ساتھ لے کے چلے جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے ساتھ چلی جائیں گی عورتیں شادی بیاہ پہ سفر پہ جہاں جانا ہو عورتیں ساتھ ساتھ لیکن جب مسجد کی باری آئے پھر نہیں ہی نہیں عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی یہ عجیب ستم تریفی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فرمایا لا تمنا اما اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو یعنی عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں ان کے لیے اہتمام ہے تو انہیں مسجد میں آنے سے منع نہ کرو روکو نہ لیکن یہاں پہ باقی سارے کام کرنے کی اجازت ہے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حکم عدولی اور نافرمانی فرمانی ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے فلی يُخَالِفُونَ اللہ خالف نہ تُصِيبَهُمْ تن أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں نافرمانی فرمانی کرتے ہیں وہ ڈرے کہیں وہ فطرے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں دردناک قسم کا آزاد نہ آ جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ کی پکڑ اور گرفت ہے اور رب کی حکم ردولی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اسی طرح سور نبی دابود کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تارا کا تلاسا جم جس نے تین جمے چھوڑے تہا و نن صرف سستی کی وجہ سے سستی کرتا ہے کوئی عذر نہیں ہے نہ بیماری ہے نہ سفر ہے کوئی معقول شرعی عذر موجود نہیں ہے صرف سستی کی وجہ سے کوتاہی کی وجہ سے جمعے کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہوئے تین جمے اگر کوئی آدمی ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تب اللہ اللہ کل بھی تو اللہ تعالی ایسے بندے کے دل پر موہر لگا دیتا ہے اور پھر جب دلوں پہ اللہ کی طرف سے موہر لگ جاتی ہے تو پھر کوئی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لینا اقوامات <الجمعات> لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں وغیرہ <قُلُوبِهِم> اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا سمنا من الغافلین پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے رافل ہو جاتا ہے اور جس کا شمار غافلوں میں سے ہونے لگتا ہے پھر اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی اور ڈانٹا صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے فرماتے ہیں القدم تو اناج میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے تخلف جمعہ تی وہ پھر وہ لوگ جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں یعنی نماز جمعہ خطبہ جمعہ اس کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے اور یہ جمعہ کا خطبہ واحد وہ خطبہ ہے کہ جس کو سننا دین اسلام میں فرض اور لازم ہے اس کے علاوہ جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں کانفرنسز جلسے اور وعد و نصیحت کی مجلسیں ان میں جانا انہیں سننا وہ فرض نہیں ہے کسی کا جی چاہتا ہے چلا جائے جس کا جی نہیں چاہتا نہ جائے اگر کوئی چلا جائے گا اس کو اجر ملے گا ثواب ملے گا اور اگر کوئی جا کے سنے گا نہیں وعد و نصیحت کی مجلس میں نہیں پہنچے گا جلسے میں شامل نہیں ہوگا وہ اللہ اب العالمین کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہے گناہگار نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی جمعہ طرح کرتا ہے جمعے میں بر وقت شامل نہیں ہوتا تو پھر ایسا آدمی بارگاہ عراحی میں مجرم ہے گناہگار ہے اور اللہ تعالی ایسے آدمی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فریضے کی ادائیگی پر اجر و سواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رجل یوم الجماتی ویتطہر مستع من طہرن کہ کوئی بھی آدمی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جمعے کے دن جو حسر کرے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ پاک صاف ہو کے آئے اور تیل لگائے او یہ مسلم بہتی ہی یا پھر گھر میں جو موجود خوشبو ہے وہ خوشبو استعمال کرے سما یا پھر وہ گھر سے نکلے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے فلا یفرق بین نسرینی دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے دو آدمی بیٹھے ہوئے ان کے درمیان گھس کے بیٹھنے کی کوشش نہ کرے سمایوسل ماں کوتی والا ہوں اور پھر جو اس کے مقدر میں ہے وہ آئے اور نماز ادا کرے آزان ہونے سے پہلے جتنی اس کے مقدر میں ہے نماز ادا کرے دو رکت چار رکت چھ آٹھ دس جتنی بھی اس سے پڑی جاتی ہیں آزان ہونے سے خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ ادا کرے سما یون سوتو ادا تکلا بل پھر جس وقت امام بولنا شروع کرے خطیب خطبہ دینا شروع کرے اس وقت یہ خاموش ہو کر اس کو سنیں اللہ غفی رد ما بہنا ہوں وہ بین تو اللہ سبحانہ ہے ہوا تعالی ایسے بندے کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے جتنے گنا ہیں وہ سارے معاف کر دیتا ہے اور سورہ نبی داود کے اندر آتا ہے سلا ساتی ایامن تین دن زائد یعنی کل دس دنوں کے گنا ایسے بندے کے معاف ہو جاتے ہیں جو اچھی طرح صفائی ستھرائی کر کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے آزان سے پہلے پہنچتا ہے نوافے جتنے اس کے مقدر میں ہیں ادا کرتا ہے اور جب آزان ہوتی ہے اور امام خطبہ دیتا ہے اس وقت اسے خاموش ہو کر سنتا ہے ایسے بندے کے دس دن کے گنا معاف ہو جاتے ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں جمہ اخرا و فضل الصلاثتی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اس کے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور تین دن کے زائد گنا بھی معاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی سن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسالہ یومن جمعہ تی وہ غصہ سالہ جو جمعے کے دن خوب اچھی طرح سے غسل کرتا ہے اسپیشل قسم کا نہا کے گسل کر کے آتا ہے اور وہ بکارا وہ بتا اور جلدی جلدی صبح سویرے چلتا ہے مسجد میں پہنچتا ہے یعنی انتظار نہیں کرتا کہ ابھی آزاد ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے بڑا ٹائم ہے نہیں بکارا و تاکارا وہ جلد از جلد جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے وہ میں ولم یل اور پیدل چل کے آتا ہے سوار نہیں ہوتا ودنا منل امام اور امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے فستا اور جو باتیں امام کہتا ہے اس کو غور کے ساتھ سنتا ہے ولم یل اور کوئی لمک بات نہیں کرتا کان آلی خطوطن امالو سانا تن سیامی ہا و قیامی ہا اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کا اجر ملتا ہے سیامی ہا وقا ایک سال کے روزے کا اور ایک سال قیام قیام اللیل یعنی تحجد ادا کرنے کا ہر ہر قدم کے بدلے وہ جتنے بھی قدم چل کے آئے گا اتنا ہی اسے اتنے سالوں کے روزے رکھنے کا اور تحجد ادا کرنے کا سواب ملے گا اور پھر اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آیا ہے کہ خطبہ جمعہ شروع ہو چکا ہو تو وہ دو رکھتے ادا کرے اور دو رکھتے ادا کر کے بیٹھ جائے اور پھر خاموشی کے ساتھ خطبۂ جمعہ سنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت ادا کرتے تھے چار رکعتیں دو دو کر کے اور بس اوقات آپ نے صرف دو رکعتیں بھی ادا کی ہیں تو نماز جمعہ کے بعد اگر کوئی دو رکعتیں پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے چار رکعتیں پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد چار رکھتے اکٹھی پھر دو پھر دو یہ آپ کو پتا ہی جو چار رکھتے اکٹھی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے ظہر احتیاطی اصل میں فقہ حنفی کا الٹا سا مسئلہ ہے یہ جس میں فقاحت اور عقل والی کوئی بات نہیں ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ وہاں پر ہو سکتا ہے جو شہر جامع قسم کا ہو اچھا جامع شہر کیا ہوتا ہے جس میں عدالتوں ہو،, ہو عدلیہ مقننہ منفیزہ یہ موٹے موٹے جو انتظامی ادارے ہیں یہ سارے اس کے اندر موجود ہوں اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر جمعہ نہیں ہو سکتا دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا لہذا اب لوگ بڑا طویل عرصہ دیہاتوں میں جمع نہیں پڑتے رہے بلکہ مجھے یاد ہے ابھی بھی کئی ایک دیہات ایسے ہیں جہاں پر حنفیت کا غلبہ ہے وہاں پہ ابھی بھی جمع نہیں ہوتا اور آبادی لاکھ لاکھ سے تجاوز کرتا ہے اتنے بڑے بڑے دیہات چونکہ دیہات ہے اس کے اندر کوئی عدالت کچہری نہیں تھانہ پولیس نہیں لہذا یہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جب کے اہل حدیث کی دعوت وہ پھیلی اور انہوں نے دیہاتوں میں جمعہ ادا کرنا شروع کیا تو اب وہ سارے بریلوی دیوبندی حضرات وہ سارے جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے آنے لگے تو جب وہ آتے بات سنتے حق بات سمجھتے اللہ لوگوں کو ہدایت دے دیتا لوگ اہل نہیں سونے لگے دھڑا تھا انہوں نے کہا کام بڑا خراب ہے لہذا اب دیہاتوں میں جمعہ شروع کرنا چاہیے پھر وہ سارے جو بڑے بڑے دیہات تھے ان میں جمعہ شروع ہو گیا لیکن اب چونکہ ہے شک پتہ نہیں یہاں پہ جو ہم نے جمعہ پڑھا ہے یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں اس لیے انہوں نے کہا آپ جمعہ بھی پڑھ لیں اور جمعے کے بعد چار رکھتے ہیں زہر کی بھی ادا کر لیں نام رکھا اس کا زہر احتیاطی اور مزے کی بات ہے یہ بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ یہ جو زہر کے بعد چار رکھتے ہی کٹھی پڑھتے ہیں نا یہ فقہ ہنفی کی بھی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے قرآن حدیث میں موجود ہونا تو بڑی دور کی بات ہے فقہ حنفی کی اپنی کسی کتاب میں موجود نہیں زہر احتیاطی بہرحال یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد دو یا چار رکعت ادا کرتے تھے پھر ایسے ہی نماز جمعہ جو آدمی ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور صف میں آ کے بیٹھا ہے اگر وہ کسی حاجت کی بنا پر کے باہر چلا جاتا ہے مثلا کسی کا وضو ٹوٹ گیا وہ دوبارہ وضو کرنے چلا گیا یا کسی کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ پیشاب کرنے چلا گیا اب وہ واپس آ کر اسی جگہ پہ بیٹھے گا اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ آ گیا ہے تو اس کو وہ پیچھے کر دے اگر چاہتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے اب واپس آ کے اسی جگہ پہ بیٹھنے کا ہاں اگر کوئی بیٹھ گیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں خیر ہے بیٹھا رہے اس کی مرضی ہے لیکن حقدار یہی ہے جو پہلے جس جگہ پہ آ کے بیٹھا ہے وہ دوبارہ واپس آ کے اسی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہے یہ صحیح مسلم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور اسی جی طرح صحیح مسلم ہی کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے کھڑا کر کے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے کہ دوسرے کو اٹھا دیا اور خود وہاں پہ آ بیٹھ گیا یہ کام نہ کرے اور پھر نماز جمعہ دو رکت ہے اور جو خطبہ جمعہ ہے یہ دو رکتوں کا قائم مقام ہے اگر کوئی آدمی تاخیر سے جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے اور اس نے ایک رکت پا تو اس کے بعد فل یوگیف علیہ اخرا وہ دوسری رکت ساتھ ملائے اور دو رقطیں مکمل کر کے سلام پھیر دے نماز جماعت کو مل گئی اور اگر کوئی آدمی لیٹ آیا اتنا لیٹ آیا کہ اس کو ایک رکت بھی نہیں ملی مثال کے طور پہ امام دوسری رکت کے رکو میں ہے جب یہ مسجد میں پہنچا ہے تو پھر اس کو چار رقطیں ادا کرنا پڑیں گی کیونکہ اس نے ایک رکت بھی جمع کی نہیں پائی ہے کم از کم کوئی ایک رکت جمعے کی پا لے تو وہ نماز جمعہ ادا کرے گا اور اگر ایک رکت بھی اس کو نماز جمعہ کی نہیں ملتی ہے تو پھر اسے زہر کی چار رکعتیں ادا کرنا پڑے گی لیکن وہ جو زہر احتیاطی والا کام ہے وہ کوئی نہیں ثابت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکت کے اندر مکمل سورہ سجدہ تلاوت کرتے تھے دوسری رکت کے اندر مکمل سورت الدار کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ایسے ہی جمعے کی نماز میں پہلی رکت میں سب اسمار ربی کل اور دوسری رکت میں ہل اتا کا حدیف الغاشیا یہ دونوں مکمل صورتیں پڑھتے یا پھر پہلی رکت میں سورت الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورت المنافقون یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ کار تھا جمعے کی نماز میں بھی اور عیدین کی نماز میں بھی نماز عید میں بھی اہلا اور غاشیہ پڑا کرتے تھے اور اس پر دوام کرتے کہ یہی دو رق سورتیں جمعے کے اندر بھی اور عید کے اندر بھی بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی دن جمعہ اور عید اکٹھے آ جاتے یعنی عید والے دن جمعہ کا دن ہوتا جمعہ کو عید آ جاتی تو آپ عید میں بھی یہی دو سورتیں پڑھتے تھے اس کے بعد پھر جمعہ کی جماعت کرواتے پھر یہی دو سورتیں پڑھتے سورت اللہ اور سورہ غاشیہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دو سورتیں ہی کیوں اور جمعے ہمیں سناتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آپ یہی دو سورتیں پڑھتے تھے آلہ اور غاشیہ جمعے کے دن اور بسا اوقات سورہ جمعہ اور سورت المنافقون یہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون ذرا لمبی ہیں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی کسی شخص کی نماز اگر لمبی ہو اور خطبہ ہو مختصر میں انا تم منفک ہی یہ اس کی فقاحت اور سمجھدار ہونے کی نشانی اور دلیل ہے خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو یہ سمجھداری اور عقل مندی کی نشانی ہے تو جو خطبہ دیتے ہیں لمبا لمبا اور نماز انتہائی مختصر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے عقل مندی کیا ہے فکاہت کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی کی نماز طویل ہو اور خطبہ مختصر اب کئی وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ سیانیں وہ نماز اور جمعہ کا آپس میں مکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز اگر پندرہ منٹ کی ہے تو جمعہ پھر دس منٹ کا ہونا چاہیے حالانکہ ایسی بات نہیں خطبے کا مقارنہ ہے خطبے کے ساتھ نماز کا موازنہ نماز کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد خطبہ دینا شروع کیا زور کی نماز پڑھائی خطبہ دیتے رہے پھر اثر کا وقت ہو گیا اثر کی نماز پڑھائی آپ ہمیں و نصیحت کرتے رہے حتیہ خاراوتی شمس حتیہ کے سورج گروپ ہو گیا یعنی فجر سے لے کے مغرب تک یہ ہے خطبہ لیکن جمعہ کا خطبہ اس خطبے کے مقابلے میں چھوٹا جمے کے علاوہ چونکہ جمعے کا خطبہ وہ خطبہ ہے جس کا سننا فرض اور لادم ہے اس کو اتنا طول نہ دیا جائے کہ لوگوں پر بوجھ بن جائے ہاں اس کے علاوہ جو راز و نصیت ہے وہ لوگوں پر سننا واجب اور فرض نہیں ہے اسے ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی طول دے لیں جس کا جتنا جی چاہے گا سنے گا اور جتنا جی چاہے گا چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن جمعے کا خطبہ جو سننے کے لیے آیا وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا لہذا اس کو مختصر کریں یہ جمعہ کا خطبہ باقی خطبوں کی نسبت مختصر ہو اور نماز عموماً نمازوں کی نسبت قدر طویل ہو اللہ سبحانہ ہوا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما توفیقی اللہ بلّا الے ہی توکل تو